لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ توہید لا, اللہ دیش دیش دیش دیش سنة سنة لا, لا اس ویب سائت پر بلاحظہ فرمائی ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح ذخیرہ فرق باتی جسے مناظرے اور بہت کچھ لا اله الا اللہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا نو حل سناچ فرمائیں الحمدللہ للہ یہ والسلام و سلامت الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد مصطفیٰ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 اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم معذكي يوم الدين قال النبي يوسف صلى الله عليه وسلم ان باب عشت لاتمم ما قام من الاخلاق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صد اللہیمانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں سلسلہ تفسیر قرآن کے زمین میں سابقہ دروس میں الحمدللہ للہ تسمیہ اور اس کے بعد صورت فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں سورت فاتحہ کے بارے میں اپنے معروضات میں سے میں نے یہ بھی علم کیا تھا کہ یہ صورت فاتحہ جو ہے ایک عظیم صورت ہے صورت فاتحہ کے برکات و سمرات کے بارے میں بہت سارے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتوں کا ذکر ہے اسی لیے اس کے متعدد نام آئے ہیں صورت فاتحہ بھی ہے شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے وافیہ بھی ہے سورت المسئلہ بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو درس سے سابق میں بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اقلاق انسانی میں تبدیلی ممکن ہے یا نہیں کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق خلق تعلق ہوتا ہے جسد انسانی سے آزائے انسانی سے لقد خلق الانسان انسان احسن آسن ثم سنم خلق نل لطفت القتن خلق نل الزرت اضامن اضامن من تو ہر جگہ لفظ آئے گا خلق اپمن خلق سما پی بن او تو ایک لفظ ہے بے فتحہ جس کو کہتے ہیں خلق اور ایک ہے بزمل خا جس کو کہتے ہیں حلقہ ان نقل اعلی قلق تو خلق کا تعلق جو ہے وہ اجزاء ظاہرہ حصیہ سے ہے اور خلق کا تعلق جو ہے وہ معنوی صفتوں سے ہے تو جہاں تک خلق کی تبدیلی کا تعلق ہے وہ تو ناممکن ہے اللہ نے جو بنا دیا بنا دیا کسی کو لمبا بنا دیا کسی کو کثیر بنا دیا کسی کو طویل بنا دیا کسی کو متوسط بنا دیا کسی کو جمیل بنا دیا کسی کو کبھی بنا دیا کسی کو ابیت بنا دیا کسی کو عصوت بنا دیا تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے تقویلی امور ہیں اور لا تبدیل علی خلق اللہ تبدیل الق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا حتا کہ اسی لیے جو عالی تبدیلی ہوتی ہے نا اس کو بھی اسلام نے منع کر دی یعنی جو عالمی تبدیلیاں ہیں کہ جیسے کوئی عورت اپنے بھاویں جو ہیں وہ بال نکال نکال کے باریک کرتی ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں معلوم ہو کہ اس کے بھاویں بہت باریک ہیں حالانکہ وہ باریک نہیں تھے لیکن بال اکھاڑ لیے گئے نکال لیے گئے یا اسی طرح اللہ شیمات ولمست شیمات الوا شلا ول مست تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ اپنے بالوں سے کسی کے بال لگا لینا یعنی بگ لگا لینا کیوں سمجھ لیں یہ ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے بال بہت لمبے ہیں تو اسی طرح یا گند آنا داغ لگوا کے پھول بنانے تو یہ چیزیں جو ہیں سب اسلام نے منع کیوں کہ وہ یہ بھی ایک تغیر خلق کے کہ جو چیز اللہ نے نہیں بنائی ہے تو ہاں پتا اس کو کیوں آپ بگاڑ رہے کیوں بنانا چاہتے ہاں ایک ہے ایب کی اصلاح کرنا وہ شریعت میں جائز کہ بعض عورتوں میں کوئی چیز چہرے پہ آ جو اس کے لیے بدنما ہے ایب لگتا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کا علاج کوئی منع نہیں اچھا کسی کا دانت میں دانت چڑھ گیا ہے دانت غلط ہے دانت ٹیڑھا ہے اس لیکن الگ فل لی جان کہ دانتوں میں خود فاصلہ کر کے حسن پیدا کرنا یہ جو ہے وہ منا ہے لیکن اگر علاج کیا جائے تو وہ جائز ہے ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ تقویم کرواتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں کہ دانتوں کے درمیان ان کے دانت بالکل برابر ہوں سپیدی ہو اس درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بھی برابر ہو تو اس طرح اب اس کو اور ذرا ماڈرنائز کر دیا گیا ہے کہ اس میں ہیرے کی کنی بھی رکھ لیتے ہیں بڑی بڑی مہارانی ہوتی ہیں یا شہزادیاں ہوتی ہیں تو تاکہ جب وہاں سے تو چمک جو کہ وہ ہیرا ہے ڈائمنڈ ہے اس نے چمک دکھانی ہے اچھا کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہے ان کا یہ فیشن ان کی موت کا باعث بھی بن جاتا ہے کبھی وہ ہیرہ اگر اندر چلا جائے سب کچھ کاٹ کے لے جاتا ہے وہ الحمدللہ تو جس چیز سے اسلام نے منع کیا اس میں بڑی حکمت ہے اس کے اندر بڑے فوائد ہیں دوبارہ حال بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا خلق انسانی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اسی پہ میں نے اپنے صاحب کا درس میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ یونان جو تھے وہ تو قائل نہیں وہ کہتے ہیں جی خلق میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ جیسے خلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی خلق میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی لیے ایک بڑا مشہور محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ اگر آپ نے سنا ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مان لو اگر یہ سنا ہو کہ فلاں بدلے نے اپنی عادت بدل دی ہے تو نہ مانو کہ آدت نہیں دی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگوں کو اللہ معافرمائے کہ بعض بری عادتیں ہو جاتی ہیں سگریٹ کی عادت ہو گئی پان کی عادت ہو گئی یعنی حالانکہ معمولی سی چیزیں ہیں قوت ارادی سے تعلق ہے کا اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو یہ کوئی چیز ہی نہیں لیکن جب عادت ہو جائے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے حضاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ہمارے جو سگریٹ کے عادی تھے یا نسوار رکھنے کے عادی تھے یا چائے پینے کے عادی تھے ان نے فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے ہماری تحریکیں فیل ہو گئی کیونکہ دو دن چار دن کے بعد تو معافی مانگ لیتے تھے لہٰذا بات تو ختم ہو گئی جب کار معافی مانگنے پہ آ جائیں جب لوگ جھک جائیں تو تاریخیں تو ختم ہو جاتی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بھی یہ بعض لوگ کہتے تھے کہ عادت نہ بنائیں آپ کسی چیز کو چائے ہے ٹھیک ہے من حلال ہے پیر ہے لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کر دیں کہ نہ ملے تو آدمی بھاگ کی طرح بھاگ رہا ہو پھر رہا ہو تو اس لیے وہ مولانا آزاد رحمت اللہ نے ایک جگہ پہ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے نا کہ دامن اگر بھیگتا ہے تو بھیگ جانے دیجیے انسان ہے نا گنا تو ہو جاتے ہیں خطاء تو ہو جاتی بندہ جو ہوا لیکن ہاتھوں میں اتنی دم رہے کہ جب کہ نے جوڑ کے رکھ دیا یہ لی کہ پھر آدمی اسی میں ڈوب جائے اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان ہے خطا تو ہوتی ہے کلنا خطہ بخیر الخطین ہے لہذا اگر داون بھیگتا ہے تو بھیگنے دو لیکن ہاتھوں میں دب رہے کہ جب چاہا اسے نچوڑ کے رکھ دیا صاف کر دیا تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں جی آدت نہیں بدلتی اچھا ان میں فلاسفہ یونان میں ایک گراؤ متأرین میں پیدا ہوا جو اس بات کا قائل ہے کہ خلق جو ہے آداد جو ہے وہ کہتا ہے وہ بدل سکتی ہیں لیکن اس کے لیے بہت بڑی محنت کرنی ہو بہت بڑی تتسیہ اور بہت بڑا دھیان دھیان اور بہت بڑے براقبات اور بہت بڑی مشقتوں سے بدن کو گزارا جائے گا تو جب ہم مشقت میں ڈالیں گے تو مشقت کی کٹالی میں اس کو پگھلائیں گے تو پھر جا کر شاید آدم بدن یہ انہیں سے لیا ہے ہندو نے بدھ مت دیں یت دیں جو بھی نے یہ سب ان سے ہے اس فلسفے کا اثر ہے کہ سرم لیں گے شادیاں نہیں کریں گے گوشت نہیں کھائیں گے بوکھے رہیں گے چلہ کشی کریں گے قبرستانوں میں بیٹھے رہیں گے پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھے رہیں گے یہ وہ اپنے نفس کو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نفس کو اتنا مار دیں گے کہ یہ اس کو ہم کچل دیں گے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی پھر بھی یہ ہماری بات مانے گا تو پھر بھی آگے اصلاح ہو سکتی ہے بہرحال لیکن اسلام ان باتوں کا قائل نہیں اسلام کے اندر نہ رہبانیت ہے اسلام کے اندر نہ کہانیت ہے اسلام کے اندر نہ در کے دنیا ہے اسلام کے اندر نہ در کے معاشرت ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے ساعتن الحظہ و ساعتن الحظا دین کا بھی کام کرو دنیا کا بھی کام کرو معاملات بھی کرو نوکری بھی کرو تجارت بھی کرو دوستوں کو بھی ملو بلکہ بلے نفس کا آلے کا حق والے آئنی کا آلے کا حق بلے آل کا آلے کا حقن بلے جیرانی کا آلے کا حق اور اسلام کیا ہے آپی حق نہ حق ہو ہر حق والے کو حق دو تیرے دوست کا بھی حق ہے تیرے نفس کا بھی تجوی حق ہے تیری اہلیہ کا بھی درج حق ہے تیری اولاد کا بھی درجے حق ہے تیری آنکھوں کا بھی درجب حق ہے ہر چیز کے حقوق کو اپنے اپنے وقت پہ ادا کرو اپنے نفس کو آرام پہنچاؤ اللہ نے اگر نعمت ادا فرمائی ہے کیا بات یعنی مہاراجہ کا چیزیں جو اللہ کی ہیں بالکل اما بیٹی رفتی کا بہت جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بیچارے کے حالات لباس کے بڑے یعنی رسل حال تھے تو آپ نے فرمایا میں ہر من کا تمہارے پاس کوئی اللہ کے بندے کو مال مال ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ نام جمی انوا ہر قسم کا مال میرے پاس ہے بکریاں ہیں گائیں ہیں اونٹ ہیں تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں نہیں ہیں اس کا اثر تو تمہارے بدن پہ کوئی نظر آ رہا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ نے تمہیں اسائج دی ہے تو تیرے بدن کا بھی تو حق ہے اچھا کپڑا پہنو اچھی اس کو خوراک دو صاف ستھرے رہو یہ تو کوئی دین نہیں سکھاتا ہمیں کہ آدمی دو مہینے کے بعد غسل کرے کہ جہاں نماز پڑے ساتھ والے بھی بدبو سے بھاگ جائیں یہ تو کوئی اسلام کا حکم نہیں اور نہ یہ تصوف ہے نہ یہ پیری ہے نہ یہ بزرگی ہے نہ اس کا کسی گزرگی سے تعلق ہے کہ آدمی گندہ رہے اور دو مہینے غسل نہ کرے اور آدمی اچھے کپڑے نہ پہنے تاکہ لوگ سمجھیں جناب یہ تو بڑا فقیر آدمی ہے یہ فقیری اس کا نام نہیں ہوتا صوفی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو سوف کے کپڑے پہنتا ہو سوفی اس کو کہتے ہیں جس کو دل صفا ہو شرک سے صفا ہو بدعات سے صفا ہو منقرات سے صفا ہو سما تو ریاض سے صفا ہو صفا ایک سے صوفی بنتا ہے نہ کہ اس قسم کے آوارزاد سے تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ خلق کی بھی تبدیلی ہوتی ہے. اچھا خلق کی تبدیلی کیسی ہوگی اس کے لیے تعلق ہے صحبت کا کہ خلق کیسے تبدیل ہوگا تربیت سے خلق کیسے تبدیل ہوگا صحبت سے کہ صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے خند اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ بھائی مدین منورہ میں جو آدمی جا کے چالیس نوازے پڑھے اس انداز میں کہ اس کی کوئی تکبیر اولا بھی پوت نہ ہو جماعت کے ساتھ تو اللہ اس کو نفاط سے اور آگ سے بری فرما دیتے ہیں وہ ابھی ضعیف ہے لیکن فضائ اعبال میں بحد اس کو قبول فرماتے ہیں اچھا تو چالیس آ تو اس لیے اچھا بعض علما آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بعض تبلیغ والے حضرات جو ہیں ہمیں تو اتفاق کی بات ہے کہ موقع نہیں کبھی ان کے ساتھ جانے کا لیکن بہرحال وہ بھی ہر آدمی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک چیلہ لگاؤ چالیس دن کے لیے نکلو تو اس کی مجھ وجہ کیا ہے تو اس کو علماء نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہرحال حکمتیں ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں بزرگ کوئی بات اگر بیچارے کرتے ہیں تو اس کا بسے منظر ہوتا ہے ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی بیگ ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے <تص strange> <تھ Attlude> وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں حضرت مرسا علیہ السلام کو جب وہ دور پہ بلایا وطم ال چالیس رات بٹھایا وہاں پینتیس رات کیوں نہیں بٹھایا اکتالیس راتیں کیوں نہیں بٹھایا چالیس کیوں رکھا تو مانا یہ ہے کہ اس عدد میں کوئی حکمت تو تھی نہ کہ اللہ نے چالیس راتیں ان کو بٹھایا اللہ نے ہر نبی کو نبوت چالیس سال کے بعد دی ہے <s> پینتالیس <Kelly Beatles> <is entwickeln> سال کے بعد کیوں نہیں دی پینتیس سال کے بعد کیوں نہیں تھی اچھا اسی طرح جو مقام ہے انسان کی نقب اور یا بڑھوتری کے رک جانے کا منتہا میں پہ پہنچنے کا, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ بھی کا عدد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چالیس کی عدد میں کوئی حکمت ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے نطفہ نطفے کے بعد علقہ علقہ کے بعد مزغہ مزغہ کے بعد کسون الزام سمن شانہ اس کا فرق جو ہے چالیس چالیس چالیس دن ہے پہلے چالیس دن لطفا پھر چالیس دن کے بعد آلاتا پھر چالیس دن کے بعد لطفا تو یہ بھی مدت کا جو فرق ہے وہ چالیس چالیس چالیس چالیس کا ہے تو علمان فرنس کا مانا ہے کہ چالیس کے بعد کوئی تغیر آتا ہے کہ پہلے لطفہ تھا پھر وہ عالفہ بن گیا پھر چالیس دن کے بعد تغیر آ گیا اب جناب وہ ایک اور کیفیت میں آ گیا تو مانا یہ ہے کہ کیا اچھا اسی طرح حدیث میں آیا کہ جو آدمی چالیس حدیث ہی یاد کر وہ اولبا میں لکھا جائے گا تو وہاں بھی ارب آئی اس لیے بڑے بڑے محدثین نے عرب آئی نات لکھی ارب حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اور بڑے بڑے محدثین نے ارب عین امن کو رکھا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی چالیس دن کے لیے نکلو کیونکہ اس چالیس دن میں جب ہم گھر سے کاٹ لیں گے ماحول سے کاٹ لیں گے اس کو دوسری جگہ لے جائیں گے اور چالیس دن اس کو نماز پڑھائیں گے تحجت پڑھائیں گے دعائیں کریں گے ہمارا تغیر آئے گا تبدیلی آئے گی اب وہ لازم بندہ بدلے گا اس میں تبدیلیاں آئیں گی اگر بے نماز ہے نوازی بن جائے گا اگر وہ چور ہے تو امانت والا بن جائے گا اگر وہ بد دیانت ہے تو دیانت دار بن جائے گا مانا اخلاق اس کے تبدیلی ہوگی تو اس لیے علما فرماتے ہیں علماء اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ اخلاق کی تبدیلی ہوتی بس فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آئے اور حضور پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا مسلمان ہوئے تو مقام نقبت اتنا بلند تھا کہ بس وہ ایک ہی نظر میں ساری منزلیں طے ہو جاتی تھی ایک منٹ میں انقلاب آ جاتا بس آدمی نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور اس نے کہا اللہ یا رسول اللہ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا سب سے زیادہ بوز مجھے آپ کی ذات سے تھا یہ کیا ہو گیا مجھے کہ اب سب سے زیادہ محبت مجھے آپ ہو گئے سب سے زیادہ بغد آپ کے شہر سے تھا اب آپ کا شہر ساری دنیا سے مجھے پیارا ہو گیا تھا وہ کیسے انقلاب آ گیا وہ مقام نے غبت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں ان کی صحبت میں ان کی نظر میں ان کی بات میں ایسے اثرات رکھے تھے کہ ایک منڈ میں تبدیلی آ جاتی تھی اس کے بعد پھر وہ اثرات ایستا ایستا کم ہوتے گئے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے اخلاق کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے اور اخلاق کے ہسنا بھی ہو سکتے ہیں اور اخلاق کے سیاح بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ادبا کہتے ہیں جو پرانے بڑے بڑے اطبا گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ مثلا دودھ پینے والا ہے وہ بول نہیں سکتا وہ کہہ کچھ نہیں سکتا وہ چل نہیں سکتا وہ جھگڑ نہیں سکتا لیکن اس کے سامنے بھی ماں باپ کبھی جھگڑا نہ کریں ماں باپ کوئی گناہ نہ کریں ماں باپ کوئی بری حرکت نہ کریں ماں باپ کوئی یعنی اختیار نہ کریں وہ کچھ نہ سمجھے لیکن اس کا جو ذہنی کمپیوٹر ہے اس کے اندر فیر ہو رہی ہے ساری حرکتیں تو وہ بڑا ہونے کے بعد ان حرکات کے کو لیتا ہے اسی لیے اب آپ دیکھیں نا ایک حدیث سے مبارک بھی ہے میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا اللہ نے ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا کیا مانا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو اس کو آپ غال پہ چھوڑ دیں پہاڑوں کی چوٹوں میں چھوڑ دیں اس کو کوئی بندہ بھی نہ ملے اس کو وہی وہ پڑے اور آ جائے تو وہ توحید کو وہی سمجھ لے گا کوئی اس کو نہ سمجھائے کیونکہ دینے فطرت پہ پیدا ہوا ہے وہ فطرت کو سمجھتا ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہے اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں ماں باپ نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانیت کی طرف لے جاتے ہیں ماں باپ آتش پرست مجوسی ہیں تو آپ میوسیت کی طرف لے جاتے ہیں اسی طرح مانا یہ ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو وہ اسلام کی طرف لے جاتے ہیں تو مانا یہ ہے کہ وہ آزاد وہ اخلاق ان میں اثر کرتا ہے ہمارے ملک میں بہت بڑے عالم تھے اتفاق سے وہ امریکہ چلے گئے مدت پرانی بات ہے بہت بڑے عالم تھے بڑے قابل بڑے فاضل بڑے لائق آدمی تھے تو ان کے ایک دوست تقریباً کوئی بیس پچیس سال کے بعد اتفاق امریکہ کی اسی سٹیٹ میں گئے جہاں وہ عالم رہتے تھے ان کے پاس ان کا ایڈریس تھا تو ان کا چلو اتفاق سے آ ہم تو مل لو تو وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کے گھر پہنچنے کے بعد ان کی مکال بل بجائی گھنٹی تھی تو اندر سے ایک لڑکی نکلی اور وہ تو منی اسکرٹ میں اور بالکل لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ گویا لباس شرم آ رہا تھا بندے نے کیا شرمانا ہے لباس کو بھی شرم آ رہی ہوگی تو بہرال بےچارے سن چکا کہ کھڑے ہو گئے انہوں نے پوچھا بھی بالی صاحب کو ملنے آیا ہوں فلا مولانا کو تو وہ ہیں گھر میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں آپ کون ہیں ان کا میرا یہ نام ہے میں پاکستان سے آیا ہوں اطلاع فرما دیں اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ہو تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور کہتے جب میں اندر گیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا عظیم ان کو ہے لیکن مولی صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کلین شیو ہیں اور ماشاءاللہ سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے طپاک سے مجھے ملے تو میں نے کہا بھی یہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا جس ماحول میں رہتا ہوں اس کے اثرات تو یہی یہ ہونے تھے اور کیا ہونے دا مجھے انہوں نے کہا جی ہاں میں رہ رہا ہوں بھائی جب تک تمہارے صوبتوں میں اور تمہارے مدارس میں رہتے تھے سنت کے مطابق داڑی تھی سنت کے مطابق پگڑی تھی سنت کے مطابق نواز تھی ہر چیز تھی اب جب یہاں آ تو اس نے ہم پر بھی تو کوئی اثر کرنا تھا میں نے کہا یہ بچی کون تھی اس کا میری بیٹی ہے اور کون تھی نے کہا آپ کی بیٹی کسی بھی بات نہیں اس نے کہا کہ جب یہاں آئے تھے تو یہ تو سوچ کے آئے تھے یہ ہوگا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جب ہم یہاں آئے ہیں تو پھر یہ تو سب کچھ قبول کرنا پڑے گا اچھا بد کی سمدی کی بات یا کہتے خیر مجھے بڑا احترام کیا دوست ہے تو پھر میں چلا آیا کہتا کہ پانچ سال کے بعد میں گیا تو پھر میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مولانا فوج ہو گئے تو میں پھر ان کی بیگم کو ان کی بچیوں کو ملنے کے لیے گیا جیسے ہمارے انڈو پاک میں عادت ہے محسوس کرتے ہیں تعدادیت کرنے گھر جا چل میں نے جا کے پوچھا کہ بھائی وہ موری صاحب کہاں دفن ہے کہ اگر قریب ہو جگہ تو میں قبر پہ جا کے دعا مانگ لوں تو انہوں نے کہا ہاں وہاں وہ ایک قبرستان ہے عیسائیوں کا اس میں وہ دفن ہے کہا عیسائیوں کو قبرستان میں کہتا. کہا تو ہم کیا کرتے گھر میں بچیاں تھیں بچیاں مشغول تھیں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھٹیوں پہ گئی تھی ویکینڈ منانے کے لیے گھر میں میں اکیلے عورت تھی تو میں نے فون کر دیا تھا وہ جو مردوں کو دفنانے کے لیے کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو تو انہوں نے کوئی جنازے ونازے کی ضرورت نہیں تھی مسلمان تھے جنازے کی کیا ضرورت ہے کہ جناز ان کا پڑھا جائے کلمہ وہ تو پڑھتے سے بارہ تو انہوں نے عیسائیوں کے طریقے پر دفن کر دیا یعنی دفن بھی عیسائیوں نے کیا طریقے عیسائیت پہ کیا اور کیا بھی نصارہ کے قبرستان میں یہ صحبت کا اثر ہو گیا کہ اب آپ دیکھیں کہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ کہ وہ آدمی جو سنت پہ چلنے والا ہو عالم دین ہو جس کی یعنی لباس میں ہر چیز میں سنت جھلکتی ہو یک دم وہ تبدیل ہو گیا تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اخلاق بھی تبدیل ہوتے ہیں وہ اچھائی کی طرف بھی تبدیل ہوتے ہیں اور برائی کی طرف بھی تبدیل ہوتے ہیں اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج کل یوروپ میں انگلینڈ میں امیرکا میں فرانس میں اس دنیا میں جو لوگ دین پہ قائم ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا کہ یہاں یعنی شیطان بالکل اریانیت کی آخری حدوں پہ پہنچ گیا ہو یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ سرزمین حرم میں رہتے ہوئے آپ سرزمین مقدرس میں رہتے ہوئے آپ محبت الواحی میں رہتے ہوئے آپ مشرق نور میں رہتے ہوئے آپ مدینہ منملا میں رہتے ہوئے ڈش پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں اور وہ لوگ یورپ میں رہتے ہوئے رات کو تاجد ہیں تو کمال تو پھر ان کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں کئی مدارس میں نے دیکھے ہیں <تصفح> یورپ میں جا کر میں نے بری میں دیکھا ہے ریسٹن میں دیکھا ہے لیورپول پول میں دیکھا ہے ڈمبرا میں دیکھا ہے گلاسکو میں دیکھا ہے اسی طرح شکاگو میں دیکھا ہے ریسٹن میں دیکھا ہے پوسٹن میں دیکھا ہے وہ مدرسے دیکھے ہمیشہ آتی ہے کہ وہ بچے کتنے پہ ہیں اور ہم کتنے بٹ کے ہوئے ہر بچے کی پکڑی سنت کے مطابق چھوٹے سے لے کر بڑے اور مجان ہے کہ کوئی بچہ تجرب نہ پڑتا ہو مجا رہے کہ کوئی بچی جو ہے وہ تو حجت نہ پڑتی اور مجا رہے کہ کوئی بچی جو ہے وہ مہجبہ نہ ہو وہ محتشم نہ ہو اور پردے کے ساتھ نہ ہو اور یعنی وہاں میرے ایک دوست ہیں ان کی بچی جو ہے زیادہ سے زیادہ سات آٹھ سال کی تو اس بچی نے اصرار کیا اپنے باپ سے کہ مولانا مکی آئے ہوئے ہیں تو وہ لازمن میرے مدرسے میں آئے میری خوشی اس میں ہے کہ وہ مجھے جی ملنے کے لیے مدرسے میں آئے تاکہ میں ان بچیوں کو کہہ سکوں کہ جن کی تم ٹیپے سنتی ہو دیکھو وہ یہ جی ملنے آئے تو میری یہ خوشی ہو جائے گی میں خوش ہو جاؤں چھوٹی بچی سات سال کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں جاتا تو وہاں جناب جب ہم گئے تو دیکھا ماشاء اللہ وہ بچیاں کس طرح وہ لباس میں کس طرح اسکارف باندھے ہوئے سات سال کی بچیاں اور انہوں نے ایسے ایسے تینی سوالات مجھ سے پوچھے جو میرے خیال میں ہمارے مولوی کو بھی نہیں آتے ان سات سال کی بچیوں کو دین سے اتنا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور ہم یہاں حرم میں رہتے ہوئے مکے میں رہتے ہوئے کابت اللہ کے طبا میں ہماری بیٹی ہم میک اپ کر کے اور سگار کر کے اور جناب موبائل ہاتھ میں اور موبائل کے اندر موسیقی لگے ہوئے ہیں اور گانے بھرے ہوئے ہیں اور بچی ہاتھ میں لیے جناب بڑے انداز میں چل رہی ہے جیسے مال روڈ پہ سیر کر رہی ہو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کابے میں ایسی لوگوں کو تو اللہ کے کابے میں لے آنے والا بھی گناہ گار ہے آنے والی بھی گناہ گار ہے ان کو تو بند کر دینا چاہیے گا حرام ہے ایسی عورتوں کا اللہ کے ہیں کہ جو متفل میں ہو باز اپنا چہرہ کھلا ہوا ہو میک اپ حضور نے فرمایا کہ ایسی عورتیں نعوذ باللہ اللہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو زانیہ کے حکم میں اپنے فرمایا کہ وہ عورتیں وہ تفلویا ہوں فیشن کرتی ہوں میک اپ سنگار کر کے باہر نکلیں پرفیوم چھڑکے ہوئے جہاں سے گزریں جناب ماشاءاللہ اللہ اپنی خوشبوئیں چھوڑ جائیں یادگار کے طور پر تو حضور نے فرمایا ایسی عورت جو ہے اور فو نے لکھا ہے نہا ترجیح تک دس لوگ سرجنابتیں کہ نبی نے جب کہا کہ زانیہ کے حکم ہے تو اس کو آ کے غسل کرنا چاہیے وہ تلجنابت اور توبہ کا بھی چاہیے اللہ مبارک بداد تو اسی لیے میں حیران تو یہ اخلاق کی تبدیلی کیسے آتی ہے یہ اخلاق کی تبدیلی آتی ہے تربیت سے یہ اخلاق کی تبدیلی کیسے آتی ہے حسن صحبت سے کہ آدمی اللہ والین کہ تو, تو صادقین کی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو بس ان کی نظر میں پھر ایک اللہ نے ایسا اثر رکھا ہوتا ہے تمنا درج دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں یہ بڑے لوگوں سے نہیں ملتے یہ فقیروں سے ملتے ہیں کہ جن کی نظر کیمیا اثر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو جاتا ہے اچھا میں آپ کو ارض کروں میرے ایک دوست ہے بہت اچھا دوست تھا وہ فوت ہو گیا اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے مقبرت کروائے وہ اللہ کا بندہ بہت سست تھا نماز نہیں پڑھتا کبھی کبھی پڑھتا مجھ سے یعنی جو ممکن تھا نا جی میں نے زور لگا لیا لیکن وہ بندہ کبھی پڑھ لے کبھی غائب ہو جائے اب اس نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ یہ مولوی ہے مجھے معاف نہیں کرے گا جب نماز کا وقت ہے تو پہلے غائب ہو جائے ہو گئی نہیں تو میں کس کو کہوں گا تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں کراچی آیا تو وہ بھی میرے ساتھ کراچی آ وہاں بنوری بن ٹاؤن جو ہے مدرسہ جو ہے ہمارا جامعہ بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ اللہ سب سب مدارستینیا کو قائم و ظائب رکھے حضرت شیخ محمد یوسف بنوری بن رحمت اللہ علیہ جن کے محسوس تھے بانی تھے شیخ الحدیث تھے محتم تھے تو اب یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں ہم جب آئیں تو حضرت کے پاس ہی ٹھہرنا ہوتا تھا اگر حضرت کے پاس نہ ٹھہرے تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے کہ بھائی آپ کراچی میں اور آپ میرے پاس نہیں تو پھر آپ یہی کرتے تھے بھائی اب بزرگوں کی ناراضگی نہیں لڑی خیر اس کا کو یہ ہے کہ ہم ٹھہر گئے اب کے نا آپ جب ٹھہرے تو بڑی عزل شفقت فرماتے تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے تو مجھے انہوں نے وہ خاص کمرہ ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور میرے ان دوستوں کو اور کمرہ دے دیا میں جب صبح کی نماز کے لیے گیا نماز پڑھنے کے لیے تو سنتیں پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو میرا وہ دوست جو تھا نا جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ماشاءاللہ اللہ اول میں بیٹھا ہو میں نے کہا بھی آج تو انقلاب آ گیا آج تو کبال ہو گیا ماشاء اس کو تو ہم یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی صرف یعنی ادب سے نہیں اٹھاتے تھے بلکہ دونوں ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے ڈالتے تھے تب ہی حضرت اٹھتے تھے نماز کے لیے تو آج یہ صفے اول میں بیٹھا ہوا ہے یہ جی کوئی عجیب بات خیر نماز ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد واپس آ گئے تو وہ جاتی ہی فوراً حضرت کو پتا تھا کہ میں صبح کو ایسا ناشتہ واشتہ نہیں کرتا صرف چائے کی پیالی اور ایک خشک رس یہ ساری زندگی کا معمول رہا تو بس قدرتی کی بات ہے وہ اپنا ہمارے مقدر میں شاید یہی ہوگا تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ فوراً آ جاتا تھا فوراً بھیجوا دیتے تھے اس کو بھی میں نے بلا لیا میں نے کہا چاہے میں نے کہا یار ماشاءاللہ اللہ قبول کرے آج نواز کیسے آپ جلدی اٹھ گئے اور نے کہا مگی صاحب جلدی کیا اٹھ گیا یار بس میں آپ کی وجہ سے یہاں پھنس گیا میں نے کہا کیا ہوا کیا ادھر نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا کے وقت میں دروازہ کھٹ آیا تو اب نیند تو کھل گئی تو مجھے پوچھا کہ حضرت آپ کو پانی تو نہیں چاہیے تحجت کے لیے پانی میں رکھ دوں لوٹا پھنسا وہ چلا گیا انہوں نے کہا دس منٹ گزرے تھے ایک اور آدمی آیا حضرت میں نے پانی باہر رکھ دیا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ جائیں وہ چلا گیا اس نے کہا جی پندرہ منٹ کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے تولیہ بھی لٹکا دیا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو بالکل دھلا ہوا تولیہ تولیا بالکل خشک ہے وہ بھی بن اور چوتھا آدمی آیا اس نے کہا کہ جی آپ کے بوٹ خراب نہ ہو میں نے چپل رکھ دی ہے دروازے کے باہر میں نے کہا اٹھ بیٹھے بڑے سونے تو نہیں دیتے جب یہ سونے ہی نہیں دیتے مولوی تو اس سے تو بہتر ہے کہ اٹھ کے دو نواز ہی پڑھنا تو رکھا تھا انہوں نے کہا میں اٹھا میں نے وضو کیا میں نے کہا مسجد میں ان سے جان چھوڑانے کے لیے بہتر ہے کہ مسجد چلا جاؤں یہ تو کوئی لوت کی طرح میرے گلے میں پڑ گئے مجھے چھوڑتے نہیں ہر دو منٹ کے بعد ایک آدمی کوئی گھڑی پوچھنے آ جاتا ہے کوئی ٹائم پوچھنے آ جاتا ہے تو میں نے آ کے جناب یہاں آج صرف یہ نہیں کہ سب عمل میں نواز پڑھی ہے آج میں نے دہجت بھی پڑھی ہے میں نے کہا ماشاء تو یہ اصول ہے کہ حالات اور ماحول جو ہے وہ انسان کو بدل دیتا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں لاز مند تبدیلی آتی اچھا اثرات خاندانی سے بھی تبدیلی آتی اثرات علم سے بھی تبدیلی آتی ہے تو اس لیے ہم مسلمان اس بات کے قائد ہیں کہ ہر چیز میں جیسے خلق میں تبدیلی ممکن ہے اور خوبی. اچھا یہ ساری تمید باندھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ سورت فاتحہ ہمیں کیا درس دیتے ہم اتنی ساری لمبی جوڑی تمیید باندھ کے اس نتیجے پہ آنا چاہتے ہیں کہ سورت فاتحہ اور اخلاق کا کیا درس تو اس لیے علمان ہے فرمایا کہ صورت فاتحہ کی اخلاقی طور پر اگر غور کیا جائے تفسیر میں تو سورت فاتحہ میں سب سے بڑا طرف اخلاق ہے کیا مانا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی ہر بندہ تخلق اخلاط اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق سکھائے ہیں وہ اختیار کرو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمیع بنایا ہے انسان کو بصیر بنایا ہے تو اب کوئی آدمی اللہ کی صفت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا کیوں وہ تو نہیں سر رہی اتر ہی لیکن اللہ تبارک اللہ نے اس لیے علماء نے ایک عجیب لکتا لکھا ہے انہیں کہا دیکھے ہیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے علیم البادر ہے عالم البا کان وما گون ہے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ پیدا کرنے کا وقت آیا اللہ فرماتے ہوئے بال خلیفہ اللہ نے ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھی اللہ کو کیا ضرورت ہے ملائکہ کے سامنے بات رکھی ہے اچھا پھر ملائکہ باقاعدہ اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو درس دے رہے ہیں کہ میں خدا ہوں میں علیم ہوں میں اللہ ہوں اللہ العوب ہوں بہار الما یریب ہوں لیکن میں بھی ملائکہ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں تو تم بھی کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کیا کرو اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی پابند کر دیا پر میں جب آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں فی الامر فتوکل میرے محبوب جب کوئی مہم مسئلہ ہو تو آپ مشورہ کریں اسی طرح اللہ نے فرمایا امرہم شورا بینہم مسلمانوں کا امر جو ہے وہ مشورے سے تہہ ہوتا ہے تو اس لئے اللہ پاک اصل میں بندوں کو تعلیم اشیاء فرمایا ہوالذی خلق السماوات والارض وما بینہما وما بینہما فی ستت ایام اللہ نے آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان چھ دنوں میں پیدا کیا چھ دن کی کیا ضرورت تھی اِنَّمَا وہاں تو حکم دینے کی ضرورت ہے کہ جب ارادہ ہو ہو جائے بس ہو گیا لیکن چھ دن کیوں لگائے تاکہ بندو کو تعلیم ملے کہ ہر چیز کو آرام آرام سے کیا جائے ہر چیز کو وقت دیا جائے تنی کے ساتھ کیا جائے اس لیے اب دیکھیں جناب کے سورت الفاتحہ میں علماء فصرین کرام نے محققین ہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین تو پہلی آیت میں ہمیں کیا ملا کہ تمام محمد کا تمام حمد و سنا مدھو سنا کا صداوار کون ہے اللہ جس سے نتیجہ نکلا کہ ہمارا خدا محبود ہے تمام محمد کا سزاوار تمام حمد کا سزا وار تمام حمد کا اس لیے اللہ حمد کلو ملک شکر کلو وہ کلو اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے ساری کا انعداد میرے پاس آئے گی شفاط کبرا کے لیے اس کے بعد جب میں شفات کے لیے بڑھوں گا اللہ محابد الان حضور نے فرمایا اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے کہ کس حمد کے ذریعے مانگو مجھ سے جب اللہ دینے پہ آتے ہیں نا وہ درخواست لکھنا بھی خود سکھا دیتے ہیں نا جب اللہ راضی ہو جاتے اللہ پھر وہ درخواست دیکھو نا آپ دنیا میں بھی دیکھیں کوئی افسر میں اربان ہو نا وہ کہتا ہے یار یہ اس طرح لکھ کے لیا ہو نا اس طرح لکھ لو بس ٹھیک ہے پھر ہم کر دیں گے تو اللہ بھی جب راضی ہوتے ہیں تو تعلیم بھی ہو دیتے ہیں لکھو بھی یہ اور مانگو بھی یہ اور کہو بھی یہ بس ہم راضی ہونے پہ آ گئے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے اللہ حضور نے فرمیا پھر اللہ بجے اپنے ہم سنا کے سفر بتلائیں گے جو میں اپنی جانتا ان محمد کے ساتھ و خر و ساجدن تحت الارش میں عرش کے نیچے آ کے کر کے پھر حمد و صلاح کروں گا اور اس کے بعد اللہ سے درخواست شفاعت کروں گا پھر اس کے بعد اللہ حکم دیں گے ارفارا سکیا وہ صلی <سل سل سل> اللہ علیہ وسلم تھا اٹھا لیں سر آپ کی درخواست جو ہے قبول کی جاتی ہے تو اب جناب یہ ہے کہ تمام مہامت مانا کیا ہوا کہ ہمارا خالق محبود ہے ہر صفت نقصان سے پاک ہے ہر صفت سے پاک ہے ہر پوری صفتوں سے پاک ہے اس لئے علماء علماء نے اس کی تعریف اس کے شان میں یہ کہا ہے کہ انہو متصفن بصفات الجمال والقبال والجلال وانہو منزہنن صائر صفات الاجزبن نقص والاقبلال کہ اس کی شان یہ ہے کہ تمام صفات جمال اس کو لائک تمام صفات قبال اس کو لائک تمام صفات نبال اس کو لائک تمام صفات شان اس کو لائق اور ہر صفت عج سے نقص سے ہر وہ صفت جو اس کی شان کو پا نہ ہو اللہ پاک اب دیکھیں اللہ اولاد سے کیوں پاک ہے کہ اولاد کا ہونا بھی تو عجز کی علامت ہے نا کہ بندہ بہتاج ہوتا ہے نا اسی بھی یہ حضرت کری ہے دو آبا کی دھینا کہ یاری سونی بھائی یار یعقوب آلے کو اللہ رب رضیا اسی بھی ہم دیکھیں نا کہ اولاد نہ فرمان ہو جائے تو بندے کے لیے تو موت ہے اولاد جناب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے مقابلے پہ ڈٹ جائے کھڑی ہو جائے یا اولاد بیوی کے چکر میں آ کے ماں کو بھول جائے تو پتا ہو ماؤں سے پوچھے نا کہ ان کے سینوں پہ کیا گزرتی ہے ان کے جگر پہ کیا گزرتی ہے کہ بیٹا تو اپنی بیگم کو لے کے ماشاءاللہ جناب بڑا خوش ہے اور بڑے فلیٹوں میں اور بڑے بہترین مکانوں میں رہ رہا ہے اور ماں بیٹھی بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی درس رہے یہ پھر اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس بندے پہ خود پیتے گی اس کی اولاد انشاءاللہ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرے گی اور دنیا میں سزا ملے گی والدین کی نافرمانی باقی اعمال کی سزا تو آخرت میں ملے گی اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی لازمن یعنی سزا دیکھ کے مرے گا وہ بندہ جو والدین کا نہ فرمان یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سزا نہ بھگتے جلدی بھگتے یا دیر میں بھگتے بھگتے گا زندگی میں یہ لکھ کے تاریخ میں لکھ کے رکھ لیں کہ جو کچھ آپ اپنے والدین سے کر رہے ہیں نا وہ اس سے ڈبل انشاءاللہ شاء بھگتنا پڑے گا آپ نے صرف والدین کو چھوڑا ہے آپ کے اولاد آپ کو توڑے گی بھی ساتھ انشاءاللہ صرف چھوڑے گی نہیں ساتھ توڑے گی اور اس دن یاد آئے گا کہ ہائے ہم نے کیا کیا والدین کے ساتھ ہم تو صرف بے غم کو بے غم کرنے میں لگے رہے لیکن والدین کا نہ ہم نے غم کیا نہ خیال کیا اور یہ بالکل یہ تو تاریخی دو اور دو چار کی طرح بات ہے یہ دور کی بات ہے ہی نہیں یہ تو ایسا ہے کہ کبھی پانچ ہو ہی نہیں سکتے یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے جی معافی مل جائے گی اس پر اللہ معافی نہیں دے اللہ ہیں جو بندہ جس نے ان کو تخلیق کے مراحل سے گزارا ہے جو اس کا نا شکرہ ہے اس کو تو سزا میں ضرور دوں گا اس کو تو سزا ضرور ملے گی کہ اس کو ماں نے اٹھایا ہے اور علا قرہن اللہ قرہن وہن اس لیے حالانکہ اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے لیکن اللہ نے کئی مقام پہ اپنے بعد والدین کا ذکر کر دیا بابود اللہ تشریف فَبِالْوَادِي ذَيْنِ إِسْنَان وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بل والدہ سانا حالانکہ اللہ کے بعد تو نبی کا ذکر آنا چاہیے تھا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ انسان کے اندر یہ جو حالات ہیں نا جی لازمی بات ہے کہ اب کیا منا ہوا ہمیں سبق کیا ملا کہ الحمدللہ رب نبی ہمیں صورت فاتحہ کا اخلاقی سبق یہ ملا کہ ہم بھی وہ کام کریں محمود بنے مضمون نہ بنے ہم بھی ایسے کام کریں جس سے ہمیں اچھا بننے کا موقع ملے برا بننے کا موقع نہ ملے ہلو میں درس میں ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد دفعہ کر چکا بٹ اب جناب دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری بھی تعریف ہو یہ نہیں کہ لوگ گلا کریں لوگ گالیاں تھے اسی لیے حضور نے فرمایا فرمیاں کہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے کہ جب وہ مرتا ہے مر جاتا ہے اگر لوگ اس کے بارے میں اچھی تعریف کریں ایک دفعہ ایک ایسے آدمی کا واقعہ ہوا بندہ مر گیا حضور کے سامنے ذکر آئے کہ انہوں نے کہا حضور بہت ہی اچھا اور آدمی آئے سے کہا حضور وہ بہت ہی بہت ہی بڑا اچھا ایک اور آدمی آئے سے کہا حضور بڑا اچھا آدمی تھا بڑا رحم دن تھا بڑا باقرا خواہ جب آپ نے پوچھا کیا واجب آپ نے نے فرمایا یہ اللہ کے مخلوق جس کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہے یہ تو اللہ کے گواہ ہیں زمین میں پھر رہے ہیں یہ جب گواہی دے رہے ہیں اچھا تھا اس کا معنی ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اچھائی کا فیصلہ کر اسی طرح اگر کسی کے بندے کسی کے بارے میں کہیں کہ بہت برا تھا بڑا ظالم تھا بڑا ڈاکو تھا بڑا جاگر تھا تو سمجھیں کہ واجبت وہ جہنم کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے گواہ ہیں اسی لیے آتا ہے نا کہ جو آدمی مثلا جس کے جنازے میں آدمی زیادہ آ ان میں دعا کی بنا دلیل ہے دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی مفرت ہو جائے گی تو اس لیے بلکہ بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی ہے ان نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور سارے ہنس رہے تھے یعنی کیا مانا انسان جب پیدا ہوتا ہے نا اگر بچہ نہ روئے تو سارے ماں باپ پاگل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یار وہ بچے نے چیخ نہیں ماری اللہ خیر کرے اس کا مطلب ہے یہ کہیں دماغ اس کا جواب دہ دے دیجیے کیونکہ جب تک بچہ سب سے پہلے ماں کے پیڑ کے آنے کے بعد وہ چیخ نہ مارے نہ آواز نہ آئے تو بڑے ہو کے ہو سکتا ہے کہ پاگل ہو جائے اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت بھی نعوذ باللہ اس سے نشو و نما نہ پا سکے کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کی خوراک سے لیتا ہے ماں کے پھیپڑوں سے اس کا تنخ اس جاری رہتا ہے جب وہ خود ماں کے سے باہر آتے ہیں ہر چیز بند ہوتی ہے نا جب وہ چیخ مارتا ہے تو ہر چیز اپنا کام شروع کرتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے ایک بچے کے ساتھ نظام پیدا کیا ہے کبھی آپ قرآن پاک کی یا آیات پہ غور کریں اس لیے دنیا میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں گائنی کے جن کی کتابیں باقاعدہ میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں جب اس نے یہ پڑھا نجی کے لطف زل خطن اور جب یہ آئے تھے سنیف جاللہ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد مستفا بہت بڑے ڈاکٹر تھے ان نے کہا کہ نہیں تو ان نے کہا اچھا وہاں جب حضور پیدا ہوئے ہیں تو مکے میں بہت بڑی میڈیکل یونیورسٹی تھی نے کہا خدا کے بندے یہ غیر تھی وہاں تو کوئی پرائمری سکول بھی نہیں تھا بھی یونیورسٹی کا کیا بانا تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی تھے اشد اللہ اشد اللہ محمد اللہ کہ یہ وادی کیا اس نے کہا کہ میں نے اس مضمون کے فلا فلا پارٹس میں تین پی ایچ ڈی کیے ہیں اور میں جن باتوں پہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوں وہ قرآن پہلے سمجھا رہا ہے چودہ سو سال پہلے محمد مصطفیٰ نے بتا دی کہ وہ جاللہ ہو پھر کرا اور پھر, اس کا آنا من بین سلو اور پھر وہاں جا کے جمع ہونا اس کا یہ ساری باتیں اتنی باریکی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالق اور مالک نے بترائی ہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنیا کی کوئی تعلیم یہ نہیں بات بتلا سکتی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صرف بات ایسی ہے کیسی بڑی بات کی بزرگوں نے انہوں نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ حضرت رو رہے تھے اور برادری ساری ہنس رہی تھی آپ نے چیخ ماری لوگوں کا مبارک ہو جی مبارک ماشاءاللہ اچھا بچہ سب سلامت ہے اور بچہ ٹھیک ہے الحمد تو بچہ تو ٹی کر رہا تھا تو اب لوگ سارے ہنس رہے انہوں نے کہا جب مرنے کا وقت آئے تو اب انتقام لو اگر مرد ہو کہ تم اس وقت مسکرا رہے ہو اور دنیا تیرے دل دل رو رہی ہو جیسے تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے اب موت کے وقت میں بالکل انقلاب پیدا کرو کہ تمہارے منہ پہ لب پہ مسکراہٹ ہو اور تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو کہ ہائے کیسا اچھا بندہ چلا گیا یار کتنے بڑے آدمی سے ہم محروم ہو گئے کتنے آدمی سے فیض سے ہم محروم ہو گئے تو یہ پھر تمہارا زندگی بنے گی اور اسی کو اولیاء اللہ نے اور صوفیاء کرام نے جو صحیح صوفی ہیں نا ان کو ہم مانتے ہیں جو کتاب و سنت کتابیں ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب بات انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ مانگ سکتا ہے پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے تو اللہ نے اس کو سب سے پہلے کیا سکھایا رونا سکھا دیا اللہ نے ایک چیز سکھا دی بچے کو رونا کہ بس تم رونا شروع کرو دیکھو میں سارے گھر کو تمہارے لیے نچا دیتا ہوں اب سب بھاگیں گے ماں بھاگ رہی ہے دادی بھاگ رہی ہے نانی بھاگ رہی ہے بھائی بھاگ رہے ہیں با... باپ شیخ رہا ہے وہ بچہ رو رہا ہے دیکھتے دیکھتے نہیں وہ بچہ رو رہا ہے ایک رونا سکھا دیا رونے سے سارے مسئلے حل ہو گئے اب سارے آگے غور کر رہے ہیں وہ دودھ پلاؤ نا بچے کے دودھ کا ٹائم ہو گیا اچھا انہوں نے کہا نہیں دودھ تو پلایا اچھا دیکھو معلوم ہوتا ہے کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے بچے کو اچھا میرے معلوم ہوتا ہے حزم خراب ہے اچھا اٹھا کے دیکھو نا اسکول تو سارا کا ایک رونے میں ہو گیا انہوں نے کہا یہی سبق اللہ دینا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے خدا کے آگے رونا سیکھ جاؤ گے تو تیرے آخرت کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سبق وہی ہے جو میں پہلے دن سے دیا گیا ہے کہ اس رونے میں بھی تیرے دنیاوی مسئلے اللہ نے حل کر دیے تھے اور جو آنکھ اللہ کے خشیت سے اللہ کے خوف سے رات کی تنہائیوں میں بغیر کسی دکھلاوے کے روتی ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے پانچ سو سال کے پاس پر دور کر دیتے ہیں اسی لیے بعض اولیاء اللہ جب دعائیں مانگتے تھے اور روتے تھے تو آنسو اپنے چہرے پہ مر لیتے تھے وہی آنسو اپنے چہرے پہ مر لیتے تھے کہتے تھے بھائی اسی, اسی سے تو اللہ نے جہنم سے دور ہے نا تو اسی کے لئے ایک آنسو جو ہے اس سے اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں تو جب یہ آنسو میرے منہ پہ ہوں گے تو اللہ میرے منہ کو بھی جہنم سے دور کر دیں گے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب سب سے پہلا سبق جس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں القل اول پہلا خلق وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے بنے برے نہ بنیں ہم اپنے اندر صفات حمیدہ پیدا کریں اور صفات زمینہ سے بچیں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ اس بندے کے ہم اس رب کے ہم بندے ہیں نا جس کی ہم حمد و صلاح کر رہے ہیں تو اس حمد و صلاح سے ملا کیا ہے ہمیں کہ ہم محمود بنے مضموم نہ بنے ہم اچھے بنے اور برے نہ بنے ہمارے اخلاق صالحہ ہوں اخلاق نہ ہوں تو ہمیں پہلا پہلا خلق جو ملا ہے پہلی آیت سے وہ ہمیں یہ سبق ملا ہے اچھا آپ خلق کے سانی کیا ہے صفت میرے اللہ کی دوسری کیا رب, رب سے منہ کیا سب بھی تربیت کرنے والا سب کو پالنے والا انسان تو انسان ہے مہلوک ہے جانور ہے چرند ہے فرند ہے سب کو پالنے والا کون ہے اللہ تبارک بتانا اچھا جب ہم پیٹ میں تھے تو پالنے والا کون اللہ جب ہم جنی تھے تو پالنے والا کون تھا اللہ تھا پھر ہم رضی بنے تو پالنے والا کون ہے اللہ پھر ہم سبھی بنے تو پالنے والا کون ہے اللہ پھر ہم بڑھاپے کی ایک ایسی عمر میں چلے جائیں گے کہ اگر اولاد ماشاء اللہ کچھ زیادہ پڑھی لکھی ہوئی تو کسی اولڈ ہاؤس میں پھینک آئے گی اور جاہل ہوئی تو شاید روٹی شوٹی دے دے روٹی پانی وانی پلا دے اگر جدید تعلیم یافتہ ہوئی تو انشاءاللہ شاء اللہ ان اللہ یعنی میں تو وہاں جا کے کہتا ہوں یورم نے کہا تم بھی عجیب لوگ ہو کہ اگر دنیا کی کوئی پرانی چیز ملے تو اس کو تم دس گنا زیادہ قیمت دے کے خرید لیتے ہو کیا جی ہی کہتے ہیں جی یہ ہو گیا ہے یہ بیس سال پرانا دروازہ اچھا بعض لوگ ہمارے دیکھیں نا آپ نے انڈیا میں جیسے دیکھا ہوگا بڑے جو ہوتے ہیں نا تفریحات وہاں بعض لوگ پرانی کنگیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ملکا نور جہاں اس سے کنگی کرتی تھی اسی کو پانچ سو میں بیچ دیں گے حالانکہ وہ پانچ آنے کی بھی نہیں ہوتی تو وہ بے وقوف بناتے ہیں اس طرح باہر کے لوگوں کو بھی انٹیک چیزیں بیچ رہے ہیں اچھا پرانا دروازہ پرانا ہو انٹیک ہو جاتا ہے گھڑی پرانی لیکن پرانا ہو تو اس کو میں وہ نہیں ہوتا وہ بھی تو بوڑھا ہو پرانا ہو رہا ہے کی قدر کرو وہ بڑا تجربے کار ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ گے نہیں نہیں اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینکاؤ خواہ مخواہ کھانستا رہے گا ڈسٹرب کرتا ہے رات دن اٹھنا پڑتا ہے اور یہ اور بس ٹھیک ہے اچھا اور بھی کرسمس میں کارڈ بھیج دیا کریں گے نیو ایئر میں بھی کارڈ بھیج دیں گے اچھا کبھی کبھی ہم جا کے گزرتے ہوئے پوچھ بھی لیں گے تو بس اگر مر گئے تو کوئی بات نہیں بس کمپنی کو فون کر دیں گے کہ جی اس کی پیمنٹ ہم کریں گے لیکن ابا جان کو جا کے دفنا تو آؤ ہمارے پاس تو ٹائم آئی وائی بی سی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں سروس ہے اور چھٹی ملنا بھی بڑا مشکل ہے باپ مر گیا اب جدہ تو نہیں ہوگا نا جاؤ اس کو ٹھیک ہے جاؤ بھوکم پیمنٹ ہم کر دیں گے دو سو تین سو چار سو ڈالر جو دینے پڑیں گے وہ دے دیے جائیں گے تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب کو خدا کہتا ہے نہیں میری ربوبیت پہ نظر ڈالو اپنے اندر بھی وہ صفت پیدا کرو کہ جیسے میں تیرے پالنے والا ہوں تو کسی کے پالنے والا بن کسی کو مارنے والا نہ کسی کے پالنے والا بن اسی لیے ایک آرابی نے اپنا ایک دفعہ دعا کی اس نے کہا کہ میرے اللہ اپنے وہ مست بیٹھا تھا نا اپنے اصل دعا بھی ہوئی ہوتی ہے یاد رکھا یہ دعائیں لفظوں کا نام نہیں ہوتا یہ دعائیں کسی مسجہ کلام کا نام نہیں ہوتا دعا وہ ہوتی ہے جو تیرے دل سے نکلتی جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہ ہے دعا تو وہ بیٹھا بیٹھا دعا کرنے لگا اللہ میاں سے کہنے لگا کہ اللہ خلق دری مجاد اللہ بھیا آپ نے مجھے مفت ہی پیدا کیا ہے نا. میرے تو پیسے نہیں لگے نا والدین کے شاید کچھ لگے ہوں لیکن میرا تو کچھ ہی لگا نا. جب میں پیدا ہوا میرے کتنے پیسے لگے ورزقتنی مجادن اور تو نے رزق بھی مجھے مفت دیا ہے جب چھوٹا سا میں کو کمانے کے قابل تھا تو کوئی دودھ پلا رہا ہے کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے کوئی میرے لیے چاول بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے کوئی کاربن فلیکس لا کے کچھ کھلا رہا ہے جو جو بڑا ہوتا گیا پھر غذائیں بھی تبدیل ہوتی گئی ماشاء اللہ اور بچپن سے ایسی رضا پہ ہمیں جوان کیا گیا کہ انشاءاللہ سب کچھ رہے گا لیکن شرم محیا نہیں رہے گا یہ ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ جس خوراک پہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں نا ان میں دشمن بڑا سمجھدار اس کی جو تقدید ہے نا اس پہ آپ جناب پچاس سال کے بعد بھی جا کے پہنچیں گے جب سب سپاہی ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ انہوں نے کیا تھا وہ اتنا بڑا ظالم ہے اتنا دیکھیں آپ تجربہ کریں نا جی آپ کے گھر میں جی پیپسی کولا کوکا کولا کے چیزیں ہیں نا چھوٹا بچہ جو نا ایک سال کا اس کو چمچ کے ساتھ دو دن پلاتے رہو تیسرے دن وہاں بوتل رکھو چل کے پہنچے گا بوتل کے پاس ان اگر نہ جائے تو جو بل دیا مجھے کہ اگر کیا بل اس میں زمزم کے لیے تو بچہ چل کے نہیں جاتا تو اس کالے پانی سے تو اس کو ڈرنا چاہیے بچہ ہے بیچارا لیکن وہ جناب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے پیتا ہے مانا یہ ہے کہ اندر کوئی بلا تو ایسی ہے کہ جس کا ہمیں ابتدا اسی باعث تو دایا سفل کو افیوم دیتی ہے وہ بھی تو ہمارے دیہاتوں میں سب سے پہلے بچے کو افیم لگا دیتے تھے شور زیادہ نہ کرے روئے زیادہ کھانسی افیوم دے دو یہ آپ کی جتنی ریاستیں ہیں نا جی یہ آپ تو خیر پتا نہیں وہاں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ کبھی نہیں گئے ہوں گے یہ جتنے آپ کے رجستھان کی سٹیٹس ہیں نا جی آپ کی بیکانیر ہے جیسلمیر ہے جے پور ہے جوھپور ہے یہ ساری سٹیٹس ہیں نا آپ اتنا انڈیا کو نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں آپ تو وہاں جاتے ہوں گے چھٹی گزارنے کے لیے بس گھر سے نکلے فلائٹ سے اور سے نکلے بس اسٹیشن اسٹیشن نکلے ایئرپورٹ اس چھٹی بھی کو کیا اب انڈیا کس کو کہتے ہیں تو ہم نے تو ان کو جناب سارا دیکھا ہوا ہے ماشاء یہاں تقریباً ان سٹیٹ میں ہر بیماری کا علاج افیم سے ہوتا تھا یعنی جیسے یہاں گہوا پیش کرتے ہیں نا وہاں بڑے لوگوں کے گھر میں جب جاؤ جی ٹھاکروں کے گھر میں مہاراجوں کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں تو پلیٹ میں وہ افیم لے کے آئیں گے اور ہر آدمی اس کو توڑ کے اپنے وائے کے مطابق لے لے گا اس کے بعد پھر جائے کا دور چلے گا پہلے افیون آئے گا کیونکہ وہ اچھا جو افیون وہاں نہ کھاتا کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے انسان ہے عجیب آدمی بے وقوف علی کام کیسے کرے گا جب افیم کی کھاتا ہے تو اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے بھی ماشاء اللہ ایسا ویپسین ڈالا ہے نا فکر نہ کرو ان اللہ اس کے اندر ایسا انہوں نے بھی مادہ ڈالا ہے ان اللہ تمہیں ہیر کریم چاہیے تھی اللہ کی رام سے اس میں بھی ان اللہ وہ چربی جو ہے نا جی خالص خنزیر کی نہ ہو تو مکس ضرور ہوتی ہے وہاں جہاں گوش بنتے ہیں نا پکچڑ کھڑے ہوتے ہیں وہ الگ کرتا ہے کہ گائے کی چربی الگ اور بکرے کی الگ اور جو آئی ڈر میں جو آئی ڈر میں ڈرم پیک ہوا وہ ہو چلی گئی فیکٹریوں میں ہوئی ان شاء اللہ بنی وہ کریمے لگا کہ ہم کھڑے حرم میں اللہ ہو اکبر کیا مٹی نواز اثر کرے جناب کہاں سے نواز کے وہ فوائد مرتب ہوں اور کہاں سے نواز کے وہ اثرات مرتب ہوں خالے سے جو قیمتی سے قیمتی صابن ہو نا جو بیس پچیس ریال سے اوپر والا اس کو یقیناً سمجھ لو کہ انشاءاللہ اس میں لازمن خندیر کی چربی ہوگی جتنا قیمتی ہوگی اسی لیے جتنا یہ آپ کے داڑھی شیف کرنے کے بوش ہے نا جی کیونکہ جب آپ نے سننے چھوڑی تو اللہ نے بھی خندیر کے بال لگوائے ہیں چہرے پر سب سے قیمتی جو ہے وہ خنزیر والا ہوتا ہے سب سے قیمتی برش اچھا آج کل دانتوں والے برش بھی قیمتی وہی ہوتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا انکار کرو میں تمہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں گا فکر نہ کرو تیار ہو جاؤ مرنے سے پہلے یہ چیزیں ساری تمہارے وجود کے اندر آ جائیں تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نا میرے بندے ہو تو پھر میری ربوبیت پہ غور کرو اچھا ربوبیت کیسے ہے کہ کافر ہے تو تربیت ہو رہی ہے اور مسلمان ہے تو تربیت ہو رہی ہے اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہے میرا دشمن ہے اس کا بند کر دو بتانا سب کو ملے گا یہ دنیا ہے دنیا میں سب کا حق ہے تو اللہ نے فرمایا اگر میں بھی تمہیں نعم دے دوں تو تم بھی فرق نہ کیا کرو معاملات ہیں ہمدردی ہے ہمسایا ہے کافر ہے یہودی ہے نظرانی ہے اس کا خیال رکھو اس کی حفاظت کرو اس کی مدد کرو اس کی اعانت کرو تمہارا محتاج ہے وہ تمہارا ہم ہے تمہارے رحم و کرم پر ہے کیونکہ اللہ نے پالتے وقت یہ تو نہیں فرمایا کہ جو بچہ مسلمان پیدا ہو اس کو تو زندہ رہنے دو اور جو کافی رباد دو کیوں رب بلا ان جن کا وہ رب ہے وہ سب پہ مہربانی کرتا ہے تو ہمیں اب صورت فاتحہ اخلاقی سبق کیا دے رہی ہے کہ ہمیں بھی سب پہ مہربانی کرنی چاہیے ایک ہے محبت یہ ٹھیک ہے مومن کو مومن سے زیادہ محبت ہوگی بل مومنون آباد ہم اولیا لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ نوز اللہ آپ جو ہے اس کے علاوہ کسی سے ہمدردی نہ کریں تو پہلی صفت ہمیں یہ بھی لی پہلا خلک ہمیں یہ بھی ملا صورت فاتحہ سے کہ ہم اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں جو قابل تعریف ہوں وہ صفتیں پیدا نہ کریں جو قابل مصبت ہوں یعنی ہم اپنے اندر اچھی صفتوں کو جمع کریں اور بری صفتوں سے بچ جائیں اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملا کہ جیسے ہمارا رب کریم ہے جیسے اساراوی اس نے کہا تھا کہ غلط تنی مت جانن مجانن مت جانن جنت اللہ تو نے پیدا بھی مجھے مفت کیا ہے اور رزق جو ہے اصل ہوا اور پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہ بھی اللہ تو نے مجھے مفت دیا تو جنت بھی مفت فرما دے میرے آگے کیا ہوگا تو یہ دعا دل سے نکل رہی تھی جب دل سے نکلتی ہے نا دعا تو وہ اثر کرتی ہے ایک ہمارے ہاں جگہ ہے اپنا کندیاں شریف بڑے مشائف اور بڑے بزرگوں کی وہ جگہ ہے اب بھی وہاں حضرت خواجہ صاحب مدد جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی رئیس ہیں اب ماشاء اللہ ہمارے والد اور شیخ کے مقام میں ہیں تو ان کے علاقے سے ایک بندہ پرانی بعد ہے وہ آیا حج وہ پرانے دور کی بات ہے جب گاڑیاں ساڑیاں موٹریں شوٹریں نہیں ہوتی تھی یہ اونٹ ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ کسی کو گدا مل گیا کسی کو اونٹ مل گیا اس پہ بیٹھ کے آدمی حج کرتے تھے یا پیسے کرتے تھے اچھا اس بےچارے کو کیونکہ پیسے زیادہ نہیں تھے اس نے گدا کرائے پہ کیا اس پہ نے حج کی جب وہ حج کر کے فارغ ہو گیا کنکریاں مار لی سر مڈا لیا قربانی کر لی احرام ختم ہو گیا کپڑے پہن کے طواف دیات کے لیے آیا تو پنجاب کے وہ اوپر کے علاقے کا میاں والی اور سرگودے کے علاقے کا بندہ تھا تو ان کی پنجابی میں لہن میں فرق ہوتا ہے تو وہ جناب جب آیا گلتظ پہ تو کہنے لگا کہ اللہ میاں ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بڑے سے بڑا بجرم ہونا تو اس کے سر پہ اس طرح پھروا کے کھوتے پہ گدھا پہ بٹھا دیتے ہیں اور شہر میں گھما دیتے ہیں پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ میاں انتو نے مجھے گدھا پہ بھی بٹھا دیا شہر بھی گھما دیا اور سر بھی مڑا دیا اب تو معاف نہ کرے تو پھر انہوں نے کہا میرے لیے تو ساری شرطیں جو ہمارے علاقے میں لوگ کرتے ہیں نا وہ پوری ہو گئی ہیں کہ وہ سر بھی مڑا دیتے ہیں گدے پہ بھی بٹھا دیتے ہیں گلی میں بھی پھرا دیتے ہیں میرے گھنے پہ معاف کر دو بس اب بات ختم ہوگی سزا ہوگی تو علامی اتو نے گدے پہ بھی بٹھا دیا ہے اور مینا الفاظ مدنفا بکا بھی پھرا دیا ہے سر بھی مڑا دیا ہے اب میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں ابھی اب اگر تھی بخش بخشتا ہے تو تیری ملتی تو یہ ہے دعا جو دل سے نکلتی ہے اصل دعا وہ ہوتی ہے ادرو ربکم تزر و اندو کیا الفاظ کی کاریگری hmm, کام آتی وہاں تیرے دل کی طرف جو ہے وہ کام آتی ہے کہ تم نے کتنی طرف سے خدا سے مانگا ہے کتنی اخلاص سے خدا سے مانگا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرو جو ہم آپ کو تعلیم میں صورت فاتحہ میں پڑھا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین بلا الرحیم مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کے پڑھنے کی اور ان کی صفات کو سمجھ کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب للہ